رہو الگ سدا تو سدا مدا کبھی نہیں وس لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الله امن يثرب انسك بالعروة البثقى لن فصام لها والله سلیم مالکیا رولہ کا سال کیا الله دوستو شام شام ضلع پس بہت دا مبارک جلسہ اسلام دکھا داد مخلص دوست بابا محمد شریف صاحب بیٹیا جڑے دال آیا بھی نہیں آپ کلاس بھی پرانے حمید بھی کما کو محفوظ رکھنے پرانے منجیت محفوظ رکھوں لکھن پائے لا دیتے میرے کو بابا جی میں آیا تھا محمد اصغر صاحب اور علی <Clintu> محمد بھرپور تالو اللہ دوستانا دن قرآن محل بن خدمت کا موقع دے کے برکت نے کرنا توفیق بار لیا جمع تھے کاغل کا رولرے ہوتے ہیں اور باری کا سبا ماف پورے ملک کے اندر پانچ سو قرآن آرس بند سب سے زیادہ قرآن گجرات یعنی دوست اپنے لاکھ لاکان روپئے لا جمع کرو کروڑوں روپئے یہ سارے حضرت مدل ہوا میں آپ جا جناب نے آپ کیونکہ کامل نے پچھلے بزرگوں کی نسی ہوں میرے وجود میں اس بات گستافی یعنی ماسا بھی اپنے وجود دی تاریخ اور سابقین مسلمانوں دی برائی مذمت تنقید آپ نے گوار جم شاد شریف وکر شریف نے بزرگ فرما دے ایک قرآن مجید جیسے رکھا جب سمجھو سوا واخ آدمی پھر کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوتی کہ جنہوں نے قبر بھی قرآن مل جاتی میرا بڑا دوست کل میں کران قرآن کا سکو دوسرے لفظ کیا حکومت اور بہت ہی اہم اور ضروری ہوئی اس لال دنیا کے اندر لوگا تبلیغ کسی نوشن جا اللہ کرما اس کی تفسیر اور اس کا من اندر مجموعی جگہ پہ نہیں اللہ یہ تم خود سمجھدار ہو شہر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان فرمایا ہے ہر چیز ایمان کلما چاہیے بار بار بار بار تو کیا ایمان کی جان کا بیان ہے تو پوچھو بھی کہاں ہے کلمہ کا بیان کیا موضوع کے اندر بند کلمی پیار پورا جوسرا نام رکھا کہ آکومت مزمت حکومت کا مطلب ہوتا حکومت بزمت پورا قائم ہونا دب میں حکومت دمان میں حکومت دا چلنا کے کے حکومت چل دیا میرا موضوع پاک محمد کریم کے آن والے ملاد استقبال ہے میلاد یہ ساڈے کو سونا نبی سلے دا مقصد توجہ حضور دے دا مقصد جلسے کرانے نہیں آپ تسلیم دیا کا مقصد بادار جھنڈیاں آپ آف کی آفت کا مقصد اسلام کی حکومت قائم کرنے اور سفر دکومتوں ختم کرنا آل سلام تسلیم کی حکومت ختم کرنا اونا دنیا کو مٹاؤنا اسلام کی اللہ کی حکومت قائم کرنا آپ نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ سفر لگایا جائے جو کام نسل کرنے ہیں یہ تھروڑی اور حیثیت ساندی ہیں یہ اصلی نہیں ہے مقصود جی اگر وہ کام ہوگا تو یہ قبول ہوگا وہ نہ ہو تو اس کے قبولیت کے اندر بہت سے شبہ پیدا ہو جاتا گل سمجھنا دوستوں خلاصہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی دیامت کا مقصد اسلامی حکومت کا پیام اور اسلامی حکومت کا دباؤ پرانے مزید کو پرانے حمید نے جگہ جگہ سے ایسمانہ مطلب نباز ہوا ہے اللہ ہو جانوشان فرمان ہو سو ہوگا نیل ولم کے بولو سبحان اللہ میں اپنے رسول رسوری حق اور ہدایت سارے دینا دکھ اسلام غالب کر دین حق نو غالب کر دین حق غالب ہو جائے تو سمجھدار آیا کریم کوئی کہ اسلام کی حکومت تھی کیونکہ ایک ہوایا ہاک مکالم ہوایا ریا مکالم ہاک مکالم ہوایا کریمہ نے دسیا میرے حکم سلتا مقصد یہ ہوئی ہے کہ تاکہ اسلام کی حکومت ہو کہ دنیا دوتی اسلام غالب ہو جائے سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ سارے کریم نے اور سنو اللہ ہو اس کا مانتے تھے کلمہ پڑھنا ہی مانتا یورپ ہے تفریح کرنا رہے اور مانا قرآن میں مانا قرآن دن کی تفصیل پروت دار فرمائیں پورا رام آئے دو سو چونجا نہیں دو سو ستوجہ دو سو ستوجا جو بکرا دو سو ہے دو سو ستوا سورت کلمہ کل میں کل پاکستان کا مطلب کیا رہا ہے کسم اسل میرا مانا سمجھ لوگ رانی فرمایا بلّا قبل ہو پا پا ملا ہونا فرما بینک تابو جہا بندہ تاغوت کا منفر بن جائے تابوت بن جائے تاغوت فرمایا جڑا بندہ تاغوت کا منکر بن جائے تابوت نہ و امن باللہ اور اللہ نو یہ ملبوت نہیں سی جنت تک لے جاوے گی اس آیا کریم نے گرمے کا من دس تابوت کا انکار کرنا اللہ نے من اللہ نے پیوں رکھا ہے جو کرے تابوت کا ممکن ہو تابوت کو نہ مانے اور اللہ کو مانے اللہ ایسا کیون تاب نسا اور بلو کہ یہ دلانتے بربخت ملامی ہیں جنہیں گے درے تاغوت نبیانوں گے درے جنہیں پوجہ لوگ کر دے لانتیہ شرم کر تاغوت زمانے سے غور کر دے کا کفر کر دے اللہ فرمانا تاغوت دے ملکر بڑھو اللہ نمان یہ نبی تاغوت نے پھر تو ممکن بننا چاہیے لیکن میں تابوت دما دساگا تو وہ بھی اللہ قرآن برے سوی بماری مانا قرآن ouais قرآن کی تفصیل قرآن کا افضل اعلیٰ تفصیل تفسیر نہیں یقینی وہی ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے عزیزی افرج آباد اقوال صاحب اخباب ہے آپ سارے ساتھ عید ہے قرآن مقام ہے سورج نے سال پانچواں سوار بلو سبحان الله سبحان الله اور ایک اور اللہ فرمانا لم طرا الذین یزعمون انهم امنوا بما انزل الکوماء انزل من قبل کیریدون یتحاکموا الا الطاغوت سبحان الله وقد امروا ان يخروبوا وجاد الشيطان ان يبلهم بالهم بالبا سبحان اللہ فرماتا ہے محبوب ایناں نہیں ویکھے جڑے یہ گمان کرتے اسی مسلمان اور جو کی گمان کرتے ہیں مومن مسلمان, اور اللہ فرمان دا فرمان دا کی گمان مسلمان لیکن فرمانا پھر کی کرتے گمان تو کرتے کہ جی دونوں ہی مو بے لا جگڑا ہوائیے بابو ایک تو آ تابوت فیصلہ کرائیے تابوت فیصلہ کرائیے وقت حکم ہوا سی تابوت نہ من فیصلہ لے جاتے نہیں کنا داگا جی میں کہتے ہیں جن کے تنخواہ تفصیل جوڑی رونا فیصلہ کسے کسی حق دین اللہ مومن ہے گمان اپنے کرتا جی جگڑا ہوتا ہے باہر جانے والے تمجدار کی کہ جی ہاکم جی بنایا جائے جا جا اللہ بنایا جائے فیصلہ کرایا جائے اللہ ہے وہ تاغوت سے کیونکہ تابوت کا مبارک مبانکہ سیگا ہے تو ہے بہت زیادہ سرکش کو بہت وکش نکش آخر یعنی کی مطلب جیڑا نام نہ خود اللہ رسول کا فرما پردار بنے نہ دوسرے ایسے ایسے اللہ رسول کے مقابلے چ حکمت بنا اندروت ان تاوت وہ کون ہو سکتے ہیں آپ ہی سمجھ رہا ہے گل کر لگا کئی لوگ کہہتے ہیں وہ پوچھتے بوت مجازن میں حقیقت پیت پیت حاکر حاکر اللہ رسوم کے مقابلے میں مقابلے کا نظام قانون حکم چلاؤ کرتے دل بنا بان بنا کمینا بنا بنا جا بندہ جنہ بئیمان بنتا ان بار کاٹ گوڈا ادھر گرا ہوتا جنااندار ہوگا اتنا زمین بنتا یہو جہاں کھوتے آخر جا نعرہ تکبیر نار مانا قرآن کرنا گرمے کا مانا قرآن کرنا جس کے خلاف کرتے نک مر آئی میں نے دعویٰ کیا بت مزہ حقیقت میں حضراہیم یہ ہے قرآن قرآن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتنے کا اے اے اگر بت آکڑے آکڑیا آپ نے کن دچ سچ نمروت کنجر حضرت کنے پایا بتانا پایا یا جڑا نبی بت پنا نے چیفے چا رہا ہے وہاں وہ ہے وہ ہے مقابلے میں آنے والا بتوں کو بھی وہی بناتے ہیں بتوں کو بھی وہی بچاتے ہیں جی تیرا کی خیال ہے تیرا کی خیال ہے مکے کی سرزمین سے آپ بچے سر بچایا رسوے باغ نے جنگ بوتر اللہ رسول حکومت کے مقابلے حکومت بنا اپنی حکومت قائم کرنے والے اللہ خران اللہ رسول کے مقابلے حکومت بنا چل اگر یہ مانا کلم نہ آوے میری زبان بن گئی دل پیلا د کلما سردا نہیں آتا اس قومیاں پیڑ نہیں آسلک رسول دیکھ تتا لگے کرانا اس پڑھو پڑھو الو پڑھو الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بادل کے لائق نہیں کوئی فرما فرداری کے لائق نہیں کوئی حکم ماننے کے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ مطلب بکرا اللہ نے رکھا وہی رکھا ہے یہ مطلب ہے یہ مطلبے کوئی بندہ اتنا چیر مسلمان نہیں ہو سکتا جنہ چیر تابوتی ہے پڑا تبلیغ ہو رہی ہیں فلان ہو رہا دلی کام ہو رہا ہے بدرسے بن رہے ہیں کلما آتا ہی نہیں کلمے کے مانے کا پتہ ہی نہیں جی کلمے کے مانے کا پتہ لگ جا ہو سم ساتھی کر کے کپڑے کھلے میری جان دنیا پہ آ جا مل بن گئی کھیل بنایا دین کھیل بنایا سنتے سکھاتا کلو سکھا کلم نہیں سیکھ سکنا جن ساڈے کوڈے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا پتا اللہ سجنا سب کچھ لوگ میرے گلا باہر ملک میں تبلیم کرنے والے یار ایک سوال کہ میں کہہ دسو سن سونے مکہ شریف نہ دلا چلا فرمایا نہ شراب چڑھنے کا فرمایا کسی برائی چڑھا کا نہیں سارے حکم آتی آئے مکے کوئی حکم نہیں آیا صرف کلمہ ہی پڑھا ہوا سی۔ لیکن رسول ہنور میں اتنے کلم پڑھایا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ ایک کلمی پڑھاؤ کی وجہ گھر کا بوا بند ہو گیا ہرن پروا کے مدی جانا پیا رشتے داریاں جٹ گئی اپنے دشمن بن کے اپنے ویری بن گئے اپنے گیا آپریف گیا سونے ندی کل میں پڑھایا سی سونا ندی کا اپنا گھر دا بوا بند ہو گیا دسو تو سی تورپ جاتے ہو باہر ملکوں میں جاندے ہو، آتے ہو پڑھا لیکن پڑھاؤ چاہیے اپنا بوا بند ہونا چاہیے سر باہر دے ملکوں دے دروازے بوہے تو کھل جاندے جانے ہو خالی فوجا واپس تھوڑے پیسے لے کے آ چکر کیسو دیر سے ترائے چیزیں ضرور یا کلمہ او نہیں یا نہیں یا کسی وہ نہیں بول نہیں سوال سمجھ آیا سوال یار اصول کروا باندھا تھی کر پڑھاؤ تو باہ پر بوے کھول جی مرتے جانا خالی ہو واپس آ توڑے لے گئے بلکہ میرے اگلے دن میرے ایک سنگھی دسیا جور نہیں ہوتے اور ایک گل ضرور یا کلمہ بدل گیا بدل گئے بولتے نہیں جی ہے تو بدل گیا کرما بولو بولو کلو کا فر پہ کافر نالو سخت اللہ قرآن ایک فرمایا یہ راج بھی نے قرآن ایک سے ہے لوگ جی قرآن بھی ہو پڑھ کے ادر ویٹ سجنا اللہ خوران ہے ماں بوا جا رہا ہے کافر بھی کبھی بار مجھے <سلام> ہے اسا قرآن ہے تت تت تت تیری دشمنی تیری دین حق دی دشمنی یہ دل چیل بھا دن یہ مطلب کافر کی کافی ہوفر بن رہا اللہ بولو اگر کوئی بھوک مارے جی ہم لوگ اخلاق بہت اپنا پھر سانو راضی ہو کے رتے نال دوڑا کر کے بالکل رسول مقابلے دکھا چاہیے منوق جی آلان خلق عظیم فلکیم سڈا لگی فرما ترے فلک کو ہاتھ نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق عظیم کہا تیرے خلق کو حس عظیم کا تیری کو حق خلط موہ کیا کوئی تجھ جی ہوا ہے نا ہوگا شاہ کوئی تجھ ہوا ہے نہ ہوگا اس کے بعد کہہ لو کوئی تو جی ساہو امام ال غیرت حضرت یا نامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ رسول <سؤال> سکول <سؤال> انگلش کو پڑھ لو کہ مسلمان کرنا پڑ جائے کی ہے میں یاد بڑی حیرت نہیں لے رسول <سؤال> کلم پڑھاوے کے گھر میں نہ رہ سکے कलम भी पढ़ाते हो पैसे नहीं हर मुझे इरादा है अंग्रेजी पढ़ना ताकि अंग्रेजों कलमा पढ़ावे मुसलमान करा रसूर कलमा पढ़ाया शिकारित नहीं रहे बचा बचा ही कलमा पढ़ा फिर یہاں مطلب ہے پوری قوم ہی کاباد بن گئی بالکل بھائی نے ہاں سنوا اولاد بندیا ایک, ایک ہو گیا سابو ایک ہو گیا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اگر دونوں ماننے تو مشرک دونوں کو نہ مانے دہریہ تابوت کو نہ مانے اللہ کو مانے اس کو مومن کہتے ہیں سمجھ آئیے दोनों जरा ताबूत भी ताबूत भी मनेशरे कहते गल कर पढ़ाने सारा कुछ پتابوکی خبر خبر اللہ حسول کے مقابلے میں حکومت بنا وہ سارا حکومت جدو من بچے ایمان میں تابوت ہو گیا تو تابل تو مان بیک دونوں یہ سب دلہ جی کوئی اللہ تو چاہتا ہے منے تابوت کو بھی مانے اور اللہ کو بھی مانے دونوں کو مانو تو پھر موج ہے بس اتنا سات مومن ہون ہونے کلمہ ضروری کلوا کی کابوت نہ اللہ جس منیا مشرق بن گیا جسے مشرق ہو گیا یورپ جا کے کلمی پڑھا اتنے پڑھاوے وہ پھر ہمیشہ روپیہ کما سکتا ہے جی رسور وگا جا پڑھاے نا ہائے ہائے اللہ نہیں مرے یہ رسول ہم کرما پر آگے ہو ہو اس وقت دو طبقے دنیا میں ہیں زیادہ اور کوئی خیال ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو اللہ کا مرکز ہے دوسرا وہ ہے جو تابوت کو بھی مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے مشرق ہو کر جیلا ہے. جنا تیسرا طبقہ ہے جرا تابوت کا منکر ہے اور اللہ کو مانتا ہے یہ دن ب دن کم ہوتا جا رہا ہے وہ سب کا بہت تبکہ جا لانسی <سلام> نہیں ہے فرما خوشی بہادر ہے لب لب شیشے کہانی ہے میلا سے مگر ساکی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانے ایلا جو ہے دوست فرما فرما جی نو تاریخ کا جس کے سارے کو دن ب دن دل دادا بننے جاتے ہیں وہ فرما ہے کہ اللہ کا ممکن لبالب شیشا تاری میں حاضر ہے میں لاش لا پا آخنا پہلا آخنا پہ بندے کا کلما بنتا وہ آتا ہی کرتی پیسی بڑی کریے یہ من والے جڑے لوگ ہیں نا وہ لا لا رکھتے ہیں یعنی آپ اس منتے ہیں خدا کئی ایسے ہیں جڑے دونوں مانتے بنائی گل سمجھ آئی نہ آئی لیکن اگے چل میں یہ دسا حکومت قائم کر دیں کا بڑتی ابھی چل سبحان اللہ یعنی تاغوخ, کفر کی حکومت تابوت کی حکومت کیسے بنتی ہے اور اللہ کی حکومت کیسے بنتی ہے سجنا گور فرماؤ حکومت چاہے کفر دی ہوئے چاہے ایمان بھی ہوئے چاہے تاہور بھی ہوے چاہے رہمان بھی نال جنگوں بغیر جنگ حکومت بن رہی ہے جنگ نال چل رہی ہے تعلیم اگر اسلام کی حکومت بغیر جگو بن گئی تو مدیل سازدار جگ لوڑ پی نہیں سی اللہ نے بوجھ ایسے چہرے ذات ہی بوجھات اللہ بھی درخت کدی درخت کتر چڑیا مگر پھر بھی جنگ ہی کرنی پی ہے جنگوں بغیر حکومت بنتی اتو گل بیان کر دینا وا اندازہ لگا اندازہ لگا جنگ کتنی ضروری ہے اسلام کی حکومت کا جنگ کے موقع میں کچھ نے مشورہ دیتا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جانا چاہیے آپ السلام سدار ہتھیار دے تر فرمائے اپنے تن پہ ہتھیار پائے صاحبہ خیال بدل گیا محبوب نے فرمایا. فرمایا نبی نشان نہیں جب تنگ ہتھیار پا لے جنگ تو بغیر رکھ چھوڑے تو کوئی بھی نہیں چاہتا محمد کلیائی نال دڑے گا احمد چشتی صاحب جو سو رہے اللہ ہزور فرایا نبی جب تنگ ہتھیار بغیر جنگ کو رکھ چھوڑے کوئی نبی نہیں ایسا کر سکتا یہ نبی شان نہیں ہوئی نبی شان نہیں ہوئی ہے جب تنگ ہوتے ہتھیار پالے جنگ کو بغیر لانے جی نازا لکھتے ہیں ہزور نے شان دیا نا یہ شان ہزور بیان کر چڑو یہ تے حضور خود فرما رہے ہیں میری یہ شان ہے میری یہ شان ہی نہیں کہ میں جنگ کو بغیر ہتھیار اتار ہوا جنگی دو ہو سنگ دیکھ لو شان لکنی یہ سارا چکر ہی روپیہ کا بولتے نہیں کسان پا لا سمجھو روپیہ خلاف جا ری کے خلاف ہوگا وہ پا دسوڈ سی دلبریاداس آپ تو حکومت جنگ نہ لگے سافران دی مکے جنگ ل اسلام محمد کریم دی بڑے جنگال ماحول پہ چل رہا رشتے پانچ مرلے بغیر لڑائی کولسفا شان اور قریب کو بغیر جنگ اللہ ساڈا سا... سا... سا... سا... سا... پیر باپر فرما فرمایا پہ سیم اللہ اے بھی پارا شفاعت سری مر آلم چھٹ سی سارا سہارا سدیاں چلتی رہیے چلتی رہیے حکومت جنگ سے ہوتا ہے دوام میں حکومت تعلیم سے جنا قائم کی دنیا تو جانا پھر اگلی کھیپ تیار تو ذہن تیار ہو حکومت چلے گی نا پھر پگلی پیار ہو گئی انہیں چلایا پھر اسی طرح نسل در نسل سلسلہ خالی جنگا نہیں کی جی جنگ کر کے فتح فرمے سن تعلیم دلے بھی بزرگ اپنے بھیج دے سنتی لوگ دے جا سن سمجھ نہیں لگ رہی یار جب حضرت عمر بن خطاب نے کوفہ بسایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو روانہ کروایا اور کوفے والوں کو خط لکھا کہ تم خوش نصیب ہو عبداللہ بن مسعود جیسا بندہ اپنے سے جدا کر کے تمہیں دے رہا اب بولو تو صحیح ہے وہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ والے وسلم دی، تعلیم دی، سبق دے رہے ہیں اس طرح سلسلے چل رہے تھے یہ تعلیم مستفا کی برکت تھی کہ ہم ربی ابو کے فیض میں ہر اسے اعظم ابو ہری پتار ہو گئے گل سنی اتو کہہ رہے ہیں تقریر نہیں ستوا والیا سلام والی ادھر کی گل ادھر مار دیتی دو چار ماریاں تیوہن اپنی ہوش نہ ہی چل رہی ہے ہوش تین دیوان تقریر نے ہوش اس کو قائم ہوگئے گی تین جی پتا لگے گا مسلمان گرام اسی سنو عرام یاد بابو ہری فرق چل رہا ہوگا رام دادا ڈاکٹا حضرت سوکھا یا سو پر حضرت مام مولا علی پڑا اسلام کی برکت کلمہ پڑیا مولا علی اگو انہوں کا پتر حضرت سابت ہو سابق کا پتر فری مام ایڈا واقع بنیا کہ اسلام کی حکومت کا دوام کا نقطہ تین سمجھ آ جانا چھ سدیاں فلطان عثمان ابل نے قائم کی اور اس فرمری نے اسلام پر افغان تک مغل کی حکومت قائم ہوئی سدیاں رہی اور امام آزم ابو حنیفہ نے تعلیم رسول حاصل کی مسلمان ہوئے وہ برکت تعلیم رسول نہ پائی چھ دے اندر اسلام کی حکومت دائم ہو گئی امام آزم کی فکا نو منہ دی ہندوستان کے اندر مغلوں کی حکومت دائمی ہو گئی سدیاں تک جس کے اندر آلم جی جیسے آج آر ایس نے حق دے سیاست میں مجھے پیدا ہودیا چلی حکومت امام آزم دفتہ یہ بھی ہر فیوسن وہ بھی ہنفیسر آل تعلیم دا. رسول دی حکومت دائم ہوئی کہ نہ ہوئی کیا میں حکومت جنگ سے ہے اور دوام میں حکومت تعلیم سے آن تک کافر کی گل سنا برباد ہوا ساری دنیا کٹھی ہو کر انگریز سے آیا یہ لانچیاں تجارت کرنے اگو مغل بچارے ساتھے سن ساتیا نے انہوں منجی دن بستر دا وہ ای کبھی مہمان سے سویرے اٹھا تو من بھی نہیں لے گیا لانتی استادیار استاد شرم نہیں آئی اگلے بندے جن مرضی بستر بھی تھی کما لا ساڈے ملک جان کے وہ پچھو اصلہ کٹا کردہ کردا ساروں مار کے اپنی بنا بیٹھا ہوں سچی دسیا جائے ہندوستان آلیا اس بفولہ آلم کے دور کے اندر آنگل سورج نہیں سی ڈبتا پوچھنا سچی دسیا جائے حکومت ووٹا نال بنائی سر مل کے پہنڈے جی میں مریلا مشہور کے خلاف بولیں گاہ کر کے اگریز نے اس ملک کے اندر اس دنیا اپنی حکومت ووٹ بنائی سی یا جاندار जिसल कु चला गया पिछों तालीम सुट गया पता तालीम चला गया तालीम सुट गया हकूमत बना गया वो आदत वो तरीका है जी वो वारदात का तरीका यो जंग अफगानिस्तान च आया जंग की जिसल कब्जे हो गई है پچھو گلاب سور اللہ ہاں جی ہر کتاب پڑھی سات بکری سب کچھ میں موٹی موٹر وہ طریقہ جنگ بنا تعلیم چلا وہ چلا گیا حکومت چلتی حکومت بنی کہ جا جمہوریت جمہوریت کا لوگوں سبق دے دیں ووٹ رائے کا حق ہے ہر کسی کو آپ جس کام کر لینا پھر اگلے میں کہنا کلم پڑھنا رسول شرم کرتے ہوں چلا گیا پتا ہے حکومت تعلیم بھی میری الامی رہی ہے وہ آ جائے آپ لڑو میری جانے لہذا کو لڑنا نہیں کنجلا تو لڑے میں تو کہتا ہوں بھائی انگریز کیونکہ وہ بابا گاؤں سارے سبق وہی مل گیا تو حق بنتا ہے بھائی سب لوگوں کا لڑو بزرگات میں گال کروں گا کافرا بھی بڑی دی جنگ, نال، جنگ نال سونے نبی کی حکومت بنی دکان کافران کی حکومت بھی دی ہے نال چل رہی ہے تعلیم مسلمانوں کی بھی بنتی ہے جنگ نال چل رہی ہے تعلیم نال وہ قوم لوگ تیسری قوم کے جی اسلام کی حکومت بناو کرتے ہیں موٹا نال بناو گے وہ بدمستا ووٹا نال نبیاں دلی بنی ووٹا نال کافر دلی بنی تیسری سوام ہے وہ ہمیشہ روشنی ہو اسلام کی حکومت موچا بن سکتی نہیں کافر بھی کبھی نہیں بنتی اسلام بھی اللہ نے کانچر مسلمان کو کھو کے کافر اپنی مسلمان کافرات اپنی بنادینا ہوں جا میں تو گا تیسری قوم ہوگی تیسری قوم جن مرضی آپستے رہن کری بچے جم سکتے ہیں سدک جانا ساڑا کلنگر پہلے ہی دس گیا آخر مند نے ایسی کوئی دنیا افلا چلسلان انکار کرنا منکر بننا اگر امدادی بننے تو مسلمان کیونکہ کفر پی ہے میرے کا پہلا من توحید اللہ. بولا بولا بولا. توحید اگر ایمان ہو تو مومن نہیں پہلے قرآن سے بتا تاغوت ہوگا پھر اللہ کو مانے گا پہلے تابوت کا من کر بنے گا پھر اللہ تو مانے گا تو مومن ہے اگر تابوت کو مانتا ہے تابوت کے اکنکوں کو مانتا ہے تو وہ کون ہے گسرے بولو بلو... کرو تعلیم دار حکومت دینی ہوگی لیکن اتنے اللہ تعالی کا مطالبہ مسلمانوں کو ہر دور یہ نہیں ہے کہ تم کی حکومت قائم کرو تابوت بھی بکاؤ تابوت بھی بکاؤ اسلام بھی قائم کرو اللہ کا یہ مطالبہ ہر دور میں مسلمانوں سے نہیں رہتا ہے. اس کی وجہ حالات بدلتے رہتے ہیں کبھی سیاسی گلام میں معقومی آ جاتی ہے کبھی آزادی اگر طاقت ہو مسلمانوں کے پاس جس طرح صحابہ کا سبحان اللہ تو پھر وہ مطالبہ ہے حکومت ختم کرو اسلام میں قائم کروان اللہ اگر طاقت نہ ہو تو پھر اللہ تعالی مسکینوں مجبوروں محکوموں عاجزوں سے کیا فرماتا ہے اس کا مطالبہ کیا ہے بتاؤں اللہ اللہ پھر اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ تم اسلام قائم نہیں کر سکے نا تاہو کی حکومت نال نفرت ہو سک <متنسان> تاکہ اگر حکومت اسلام کے قائم نہیں ہوتی تو نہ تیرا ایمان بولو بولو بولو سے قائم ہو جائے اللہ جل شا رہو بگتاب کا نہت سے کمزور مسلمانوں سے اسلام کی حکومت کو قائم کرنے کا نہیں ہے اپنے ایمان کو قائم کرنے کا مطالبہ ہے کیا مسئلہ؟ تمہارے ایک میں ہو عقیدے میں ہو کہ اللہ اگر تم ہمیں طاقت دے دے تو ہم کفر کی حکومت کو ختم کرنے میں لمحہ نہیں رہنے گزاریں مجب نفرت نہیں پلٹ دیا پری اللہ کا آخری مطالبہ مسلمان آج ہوئی ہے جسے موسیٰ علیہ السلام دی قوم سی. نے یہ نہیں سر اللہ نے مطالبہ رکھا موسا انہوں کہہ دیں ایک سبر کرو یہ درما دے دوسرا اس لاپی دے خلاف فریادہ کرو بنت مسالا اگوان بدوا کرو تھے خرجانا کرو سج کرو مولا سونے سب اپنے دشمن حکومت کو نجات حکم آیا سی اللہ نے فرمایا تو آئے حکم کام کرو پھر غرق کرنا میرا کام ہے پھر غرق ہوا اس کافر کی حکومت دوسرا طریقہ ہے مالک کے کولو کہ عزاب کا طریقہ حکومت قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کی اور کفر کی حکومت ختم کرنے کا ایک طریقہ جہاد ہے جنگ ہے دوسرا طریقہ عذاب ہے اگر فرونی دور ہو لوگ ہوں ظاہری طور بڑے بیٹھے ہیں پابند ہوئے گئے لیکن اندرونی طور سے غیرتارا مر اونچی بول اس کے دل میں تابو کے خلاف نفرت نہیں وہ سبحان اللہ آ جائے تا وہ تو اپنے حکومت میں مسلمانوں حکومت قائم کر لگے وہ میرے بارے میں وہ کہ مسلمانوں حکومت اگر میں نہیں مان میں مسیت نہیں بنا دیا جی مسیح بنا دیا گا مدرسے بنا دیا گا تسبیاں ایسا بناو گا فیکٹری تیار کر دیں گے فیکٹری ملکا ہی ایسا ہونا ہے ہر ملکے اللہ لے کے آنے پر بابو سلطان فرما گیا بسم اللہ اسم اللہ محلہ کا گہنا پارا کہنا جان گے بولو،, بولو ہار سلطان بابو اللہ کا نام بڑا پارا پا کیوں ہو جدو جدو ہے را لوگی یہ جب او لے گا جی رب نے دسیا یعنی تا سوس منکر بن کے اللہ फिर तस्वीर आ जाएगी फैक्ट्री और तस्वीर आई कि नहीं जाए यही वजह जब ईमान जो ताबूत हो चुका है ईमानदार ताबूत क्यों पूरी कौम बच्चे पढ़ा दी اللہ <alkossa> <Amin>. <specification> <acord> <disturbed> بچے مرلوی میں رو سن دا میری نہ میں پیر دی تھوڑی سا اگلا نہابوت دی حکومت چلان کا ارادہ جب ہوگی اگلی درسل مر وہ زمانہ پہ چلتا پورا ٹکر ہی لگنا چاہیے ہوئی دنیا جو تمہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں دربارے بند مسجد مدرسے بند لاہ کیا فیکٹریاں بڑیاں تسلی واسطے آپ لوگوں پتا سوچ جس میں میری نے میری حکومت کیا یہ میرے تھے گلام کے محکوم میں حدیث سے بند کرتا بیماریاں لگاتا ہے یا بیماروں کو دور کرتا ہے میں پوچھتا ہوں کتوں سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ کعبہ بیماریاں لگاتا ہے یا بیماریاں دور کرتا ہے بولا روسی بول کس طور میں مسلمانوں سے یہ کہا گیا کعبے سے دور ہٹ جاؤ نہیں تو مر جاؤ گے مسلمانوں کا تو ہمیشہ عقیدہ رہا ہے کہ بیماری کا ڈر جی رہا کافر ساڑی پڑا تلوار رکھ کے کلو جائے آ جا کے تو پیچھا ہٹ جا اسی تلوار الوار سر بڑھا سکنے ہیں قدم پیچھا نہیں رکھ سکتے رحمد بے خراب نے نواز اللہ کا بر احمد دکھانے بہت رسول اللہ سارے دربار مسداں مدرسے ہیں <سکت> رحمت کا پھر جی رحمت کا گھر میں جس بیماری آئی رحمت کے گھر وڑنا چاہیے گھر وڑنا چاہیے سینا کھولے بینکٹ کتار لگیاں کھلیاں ایک دو بندے جس باری آئے اللہ کے گھر کی رحمتہ کی پرانے پرتی ہے وہ ایسے بند میں سعودیہ سے کہتا ہوں اپنی توحید ثابت سابت کرتا ہوں سے کرتا ہوں سابت کرنا تو ہی ابھی بتاؤ کون سے پیار ہمیں میں آیا ہے رافل کے کہنے پہ کا بند رحمت لبنی ہے تو پھر لف لانت مسلمان مسلمانوں کو رب تو دور ہو کے رحمت رب تو دور ہو کے لانت لگنی ہے تو دور ہو کے رحمت لگ رہی ہے تابوق سے دور ہو کر رحمت ملتی ہے تابوت تو دور ہو کر سوچنا نہیں الٹا یہی یہی یہی کفر دیکھنا چاہتا تھا یہ کرونا اس نے چھوڑا ہے جی بندے بیمار کرنے بندہ بندے قتل نہیں کرونا کوئی اللہ کے آسمانی پتا نہیں کافروں انگریزوں فرنگیوں نے چھوڑا چھوڑا ہم نے جتنا عرصہ ان کو تعلیم دی ہے تو دیکھیں تو صحیح ایمان بھی تابوت کا سبب دیا تو یہاں کو ایمان کتنا رکھتے ہیں تعبت کا اسکار کتنا رکھتے ہیں تاقت کتنا مانتے ہیں ہم ان کو کہیں گے تمہارا دین لانتی ہے تمہارا دین کے کام لانتی ہے تمہارے دینی مراکز لانتی ہے یہ بیماری دیکھتے ہیں دور ہو جاؤ دیکھتے ہیں اس کو ہیں یہ توحید ہے جو ہم بیان کر سا پر نگار فرما اگر بندے گناہ کر کے ظلم کر د اپنی جانا کر کے بیٹھے بابو تیری بار گاہر تری وارگاہ جن تیری بار گاہ جاؤ معلوم ہوا بھاوے کرونا بھاوے دنیا کا کوئی پوکھ مسلمان نو پہنچے اللہ سانوتا دربار رسول رب جنا رب دا گھر بند پتا مسلمان نو دور کیا رب بند مسلمان نو دور کیا لڑکیاں گرتا گرا روکے گی من رکھ کے رکھتے سر بار گراتا ہے ایمانتابوت میں رکھتا ہے دربار کو اللہ نے تابوت نے ہی کہا دا دا اللہ نے تابوت کہا ہے خود کی حکومت کو کہا ایمان لینا کہ اس کے پیچھے لا خدا کے گھر کو برباد کر دینا دربار میں دو دو ان ظالموں کو جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر تمہارے شب کے شب کا ہاتھ رکھا ہوا ہے صاحبان بنایا ہوا ہے ورنہ توحید تمہیں بھی نہیں لگی توحید جب توحید آئے گی جی رسول کے گوڑے بند سن او مسلمانوں کے سر ہونے شروع ہو جائیں گے کافی دسوں شک سلام سب اللہ خوشیاب آخری بات ہے میں گھنٹہ بول رہا ہوں تو بھائی تعلیم تابو حکومت اسان تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں اور تمناوا رکھنے ان حکومت کائم رہی کام رہی جس ویل اصل تمنا رکھنے چند ساری نفرت ختم ہو گئی نفرتا ختم نہ ان سڑکنے کا مدر سردے جل اے میرے خیال میں جو سمجھانا چاہتا وہ بیانے سنیا گان سو جناب محمد شریف نیو کوٹھا کلام ایک کنال مدرسہ کے لیے وقت ہوتی ہے اور اس کی تعمیر کے لیے پانچ لاکھ روپیہ بھی وعدہ کیا گیا ہے اور او... اللہ تعالی فضل و کرم لال ناصیر کی رانی کو مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں الحمد اللہ ایک قرآن محل ہو گیا نبی سرکار بھائی میرا جلسہ لاہور تھوڑا سولہ نومبر ایشادی نماز کو اس جلسے اندر میرا موضوع ہے سلطان محمد ہر دوا ڈرامہ چلیا اندر جو الٹا ترکا کمیل کی اور بغیر چھ سو سال کی حکومت دی سی ایک بادشاہ سلطان محمد ثانی عالم ربانی ولی حقانی انہوں کی جو تعریف کری جو گھٹے اس درجہ کا وہ بندہ سی اس سلطنت دے پورے اس بندے کو مسائل آسن کیتا ہے یہ ساری کہانی ان شاء اللہ کراما چلایا اس ڈرامے کی ساری ففاس کا ڈرامہ دے سکتے کھولا سولہ نومبر دعا فرماؤ <تصفح> الحمد للہ سب, سب دوست خیر فرماوے اور دو جہان دے برکت مال فرماوے اور مال فرما دنیا اپنا فرما والی محمد شوگر کی دوائی پانچ سو روپئے کا پیکٹس کام کیا کئی لوگوں کی انسولی چھوٹی